اعوذ باللہ من سمیق من الشیطان الرجیم من حمزیدی ونسفیدی ونفاتی مطلو الذین ینفقون اموالا ہم کی سبیل اللہ کا مطل حقہ انبتت سبع تنابل فی کل سنگلات نئة حقہ مثل اللہ دینہ ان لوگوں کی مثال یوں سے کون انوالا ہوں جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں فی بھی اللہ کی اللہ کے راستے میں کا ماتا بھی حقاط ایک دانے کی مثال کی طرح ہے امبن سب آسانہ بلا جو سات بالیاں سات خوشے جس نے اگائے فی پلی سکا تھی اتو ہڈگا ہر دانے میں ہر خوشے میں ہر بالی میں سو دانے ہیں واقعی پولی لمن یشا اور لا بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے واللہ ماہ ری اور اللہ تعالیٰ وسرت والا اور خوب جاننے والا ہے یہ سبیل اللہ مال خرچ کرنے والوں کی مثال اللہ سبحانہ نہ ہو نے قرآن مجید قرقان حمید میں فی اللہ کا رفظ اسلام کے معنی میں بھی آیا ہے اسلام کے راستے میں خرچ کر جیسے اللہ سرخانہ و علا فرماتے ہیں اتنا کا تیرہ من الفاری و روحان لہ سون طبیلّہ کہ یقیناً بہت سے عالم اور درویش لوگ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو یہاں فی سبیل اللہ سے مراد یعنی دین اسلام ہے کہ دین اسلام سے وہ لوگوں کو روکتے ہیں تو اگر یہاں فی سبیل اللہ سے مراد لیا جائے مطلق اسلام تو اسلام کی ترویج و اشارت کے لیے اسلام کے مقاط کے لیے اپنے مار کو جو قرض کیا جائے گا وہ فیصدی اللہ ہی ہوگا یعنی اسلام کی خاطر ہر صورت میں مار خرچ کرنا یہ انصاف فی صدی للہ ہے اگر فیصدی اللہ کا معنی عام لیا ہے اور قیس نبی اللہ کا ایک خاص معنیٰ بھی ہے قرآن مزید حمیر میں جیسے صورت وبا کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالی نے صدقات کے مصار ذکر کیے نمبر صدافات ول اللہ ولاقی وقل دین وی زندہ بھی اپنی قدیم یہاں کی اللہ سے مراد غازی کی سبیر اللہ جہاد کی سبیر اللہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کراتے ہیں صدفہ کسی غنی کے لیے حلال نہیں سوائے ان پانچ لوگوں کے ان میں سے ایک آپ نے شمار کیا کی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں جہادوں و کرنے تو صدقات کے بعد میں اللہ سکھانہ ہوا صاحلہ نے جو فیصب اللہ کا لفظ بولا ہے اس سے مراد جہاد فی اللہ ہے تو اگر فیصبی اللہ سے مراد جہاد لیا جائے تو پھر مانا یہ بن جائے گا کہ جو لوگ جہاد کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے بالوں کی مثال ایک دانے کی تھی ہے کہ جس دانے کے سات بالیاں سات سکے خوشے نکلتے ہیں ہر ہر خوشے میں سو سو بالا کو یعنی سات سو گنا تک ان کے ماں کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے ولاہ میں اشاع اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے تو یہاں پر مصرف مطلب اسلام کے کاموں میں خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ مراد لیا جائے جہاد کے کاموں میں کا جو سیاست و سباب ہے وہ کسی معنی پر درارت کر اللہ دینہ خون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال فی صبیر رابطے نے ماں پھر وہ جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہیں لگاتے من اذا نہ احسان جتراتنا اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانا لاہون اجرا رقبی ہین ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے نا ہاں والا ہوں گے حضرون اور ان کا نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوگے اللہ جی نگر فرق انوالا منفی یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ صداقات کا اجر سو گنا تک بڑھا کر سا کے اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے یا اس سے بھی کہیں زیادہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے خالص فن سا لی وجیلا خرچ کرے گا تو پھر اس کو اجر ملے گا لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی تعالی مال دے اور مال دینے کے بعد پھر جس کو مال دیا ہے اس پر احسان شان یا پھر اس کو کوئی تکلیف اور مشقت میں مبتلا کر دے تو ایسے آدمی کے لیے یہ اجر نہیں ہے اجر اس کے لیے جو خالص لبجہ اللہ اپنا معذ خرچ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین بندے ایسے ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا نہیں ان سے کلام نہیں کرے گا انہیں گناہوں سے بات نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک رہ چار ریلبے آپ نے لاجولیومتی ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مان ہم رسول صلو اللہ عنہ یہ کون لوگ ہیں یہ تو تباہ و برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے تو آپ نے سنوایا المف ادارہ اپنی شلوار چکنے سے نیچے لٹکانے والا المنان نیکی کر کے احسان جترانے والا ونک سے تو پھر آپ سے ہر پھرکارے جھوٹی فصل اٹھا اپنا مار بیچنے والا تو احسان استلانے والا یہ بھی ان زوں میں شامل ہے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے گناہوں سے ان کو پات نہیں کریں گے ان سے کلام نہیں فرمائیں گے اور ان کے لیے دردما کام ہے تو اگر احسان اترانا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو اس کا ثواب نہیں الٹا گناہ اور اس پر سزا دی جائے اللہ جی نہیں ان سے پورنہ اللہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے ماں کو خرچ کرتے ہیں تم والا مان امام پوسنگ والا آزاد اور پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس خرچ کرنے کے بعد اس کے پیچھے احسان جتلانا تکلیف دینا یہ کام نہیں شروع کر دیتے لہم اجرو ہوں ہند اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے, لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے والا اور نہ ان پر بے خوف ہوگا نہ یہ غم زیادہ ہوگی خوف ہوتا ہے آئندہ کسی چیز کا دار کہ نظر میں کیا ہو جائے گا اور غم ہوتا ہے گزشتہ بات کا جو ہو چکا اس پر افسوس اور غم ہوتا ہے آئندہ بات کا خوف اور دار ہوتا ہے تو جو اللہ قیدہ ہمیں اپنے والوں کو خرچ کرتے ہیں خالص کر علی ب احسان نہیں دکھلاتے تکلیف نہیں دیتے ان کو ایک تو عجر ملے گا پڑھا پہ ہا کے اللہ رب عالین کی طرف سے اور دوسرا یہ کہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا وہ غم زدہ نہیں ہوں گے ان کو مستقبل کا اپنے کا کوئی خوف پیاس والے دن نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا اطمینان سے نہ ہی دنیا میں گزاری ہوئی سالثہ زندگی پر ان کو کوئی رام اور افسوس ہو بلکہ وہ اطمینان سے ہوں گے مطمئن ہوں گے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایا جو نفس متمن اسی علا مفتی کی رازیا کم اللہ تعالیٰ کہیں گے اے مطمئن جان اپنے رب کی طرف لوٹ جا ریا کم راضی ہونے والی اور جس پر راضی ہوا گیا میرے بدوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جا اطمینان ان کو حاصل ہوگا خوف بھی نہیں رام بھی نہیں پولم کا روپن اچھی بات کہنا گا بب اور معاف کر دینا خیر من سدا ایسے صدقے سے بہتر ہے یس بلحا آزاد جس کے پیچھے کسی طرح کی تکلیف پہنچانا ہو صدقہ دے کے اگر جس کو صدقہ دیا ہے اس کو تکلیف کی پہنچانی ہے تو ایسے صدقے سے بہتر ہے معاف کر دینا کسی کو یا اچھی بات کہہ دینا وہ مان ودین اور اللہ تعالی بڑا بے پروا اور نہایت بردبار ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صدقہ نہیں کر سکتا تو اچھے انداز سے معذرت کئی ہوتے ہیں, ہیں مانگنے والا آتا ہے اس کو صدقہ حیرات دیتے ہیں اور ساتھ الٹی سیدھی باتیں بھی کر دیتے ہیں اچھی بات کہنا اور محاف کر دینا کسی کو یہ اس طرح کے صدقے سے بہتر ہے ہری من سدا پاتی یت بہ جاوید عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل محرو پہ ہارن نیکی صدقہ ہے نیکی کے جتنے بھی کان ہیں یہ سب کے سب صدقہ ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے انتر کا آپ کا آپ کو سادہ چہرے کے ساتھ خوش چہرے کے ساتھ اپنے بھائی کو ملیں اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں اس کو ملیں تو اچھے چہرے کے ساتھ ماتھے پہ بال نہ جائے خوش دلی کے ساتھ اس کے بارے کریں ملیں یہ بھی سب اسی طرح اپنے برگر میں سے دوسرے کے برگر میں کچھ پانی ڈال دینا یہ بھی خدافہ ہے یا یہ بھلّہ نہ آ ماناؤں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لاسوں سے جو صداقاتی تم اپنے صداقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دیتا کر کلر اس شخص کی طرح لیے بلا بھی مل یوم آخر اور وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لاتا فَمَتَلُهُ اس کی مثال ایک چکنے پتھر کی طرح ہے ایک چٹان کی سی ہے اگے ہی چوڑا جس پر مٹی ہے ف آل تو اس کو موسلا بھار زور دار بارش پہنچی فا تارا کا ہو پھلدار تو اس نے اسے ایک سخت کی صورت چھوڑ دیا لا غیرون علاشی ماں خاطہ ہو وہ کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے اس میں سے جو انہوں نے کمایا وہ لا ہو لا یخ اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا پچھلی آیات میں صدقہ کر کے احسان جتلانے تکلیف دینے سے ممانعت رکھتی اور بتایا گیا تھا کہ اجر سوباب اس کو ملے گا صدقے کا جو صدقہ کر کے احسان نہ جتلائے اور تکلیف نہ دے اور اس آج میں واضح کر دیا ہے کہ صدقہ کر کے اگر کوئی احسان جتلاتا ہے یا تکلیف دیتا ہے تو اس کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے اس کا صدقہ کرنا نہ کرنا برابر لاکھوں سے صداقات بلند سنگل آداب احسان جیت کے یا تکلیف پہنچا کے اپنے صداقات کو باطل نہ کرو مطلب کہ جو احسان جت لائے تکلیف پہنچائے اس کا صدقہ باطل ہو گیا اس کی مثال اللہ تعالی نے بیان کی ہے کہ اس ساتھ چٹان کی طرح ہے کہ جس کے اوپر تھوڑی سی مٹی آ جائے ان کا جو سب ہے جو احسان کرتے ہیں احسان جتراتے ہیں اور اضا دیتے ہیں ان کا سبقہ اس مٹی کی طرح ہے جو ایک چٹان پر آ کے گد بیٹھ جاتی ہے گر جاتی ہے آسمان سے بارش ہو تو وہ ساری گرد بہ کر آگے چلی جاتی ہے بالکل اسی طرح یہ سب کرتے ہیں تو گویا چٹان پر وہ مٹی کی طرح مٹی آ گئی اور احسان جتلایا ادا یعنی پہنچائی تو جیسے بارش کے ساتھ وہ مٹی ختم ہو جاتی ہے اور چٹان بالکل صاف ہو جاتی ہے ایسے ہی ان کے احسان جتلانے اور تکلیف دینے کی وجہ سے ان کے سروے کا جو اجر ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو ختم نام بالکل چاٹ صحیحہ اعمال صاف ہو جاتا ہے کچھ کیا ہی نہیں انوالا امر واطل اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو قرض کرتے ہیں ابت وار امر واط اللہ اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے من اور اپنے دلوں کو سابت رکھتے ہوئے کا ماتا جنتی ان کی مثال اس की کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہے نیلے کا اس کو زور دار بارش پہنچے سفا تک وہ اپنا پھل دگنا دیتا ہے فعلم کہا وافل اور اگر اس کو زوردار بارش مسلادھار بارش اس بھاؤ پر نہ آئے فا تو فوار ہلکی پھلکی بارش کوئی اس کو کافی ہو جاتی ہے پھر بھی اس کو پھل ملتا ہے کلو ہزار تیس اور جو عمل کرتے ہوئے اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو لوگ اپنے مالوں کو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں ایزا پہنچاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان کے مال کی مثال اس مٹی کی طرح ہے جو چٹان پہ ہوتی ہے اور بارش کے ساتھ وہ ساری ضائع اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا مندی کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں کی مثال اس واف کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو اور جب بارش آتی ہے تو پھل ڈبل ہو جاتا ہے دونا ہو بارش نہ بھی آئے تو بھی ہلکی پھلکی خوار سے ہلکی پھلکی بارش سے وہ پھل دیتا ہے باہر اللہ کی رضامندی کے لیے جو اپنے مالوں کو فرق کرتے ہیں وہ ہر صورت ان کو پھل ملے گا ان کو اجر حاصل ہوگا وبو آشا کم کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چہرہ ہے ان لہو جن نسل من نقیر و آنا کی اس کے لیے ایک باغ ہو من نقیروں کا وہ آنا اور انگوروں کا تجری من تک انہار اس کے نیچے سے نہر ہوں دریا جسے ہوں لہو من کل بالکل اور اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا پھل ہو وہ اور اس باپ کے مالک کو بڑھاپا آن پہنچے والا وہ دریا اور اس کی کمزور اولاد ہو فَأَا فَأَا فَأَا تو اس باغ کو ایک بگولا آن پہنچے کی تو وہ باغ جل جائے کا یو بیہ نا لحمر آیا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آئسیں واضح کر کے کھول کر بیان کرتا ہے لا اللہ کا تاکہ تم غور و فکر کرو یعنی بڑھاپے میں باغ گرنے پر بڑھاپے کو کہ بندہ پہنچ جائے اس کا باغ جل جائے تو ایسی صورت میں اس کے اندر خود کوئی اتنی طاقت نہیں کہ اپنا باپ دوبارہ بنا لے اولاد بھی اس کی چھوٹی چھوٹی ضروری کم اولاد آد کمزور وہ بھی اس باپ کو آباد کرنے کے مدد کرنے کے قابل نہیں منت کر کے باغ تیار کیا بندہ بوڑھا اولاد اس کی چھوٹی چھوٹی اور باغ جل جائے اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ ہر کے بیٹھ جائے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ لفظ خانہ نے مثال بیان کی ہے کہ منافق صدقہ و خیراف کرتا ہے لیکن ریا کاری سے کام لیتا ہے تو قیامت کے دن جو وقت نائش محتاجی کا ہوگا اور ضرورت کا ہوگا اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا سوال حاصل کرنے کی جو عمر تھی یعنی دنیا میں وہ یہ گوا چکا وہ عمر گزر گئی اس کی اب آخر میں تو سوال فرمانے سے رہا اس برے آدمی کی طرح جو اپنے باپ کو سنوار نہیں سکتا گوا نہیں سکتا ریاض کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے صلاحات کا اجر ضائع ہو جائے گا تو وہ اس کا اضافہ نہیں کر سکے گا کرنا اور پھر اس کا کوئی حامی نافر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اس کے ساتھ کوئی تعاون کر سکے اس کی کوئی مدد کر سکے تو وہ بیچارہ ناکام و نامرادل ہے کچھ نہیں کر سکے گا اسی طرح وہ آدمی جو عمر بھارت نیک عمل کرتا رہے لیکن آخر عمر میں جا کے بگڑ جائے سیرت اس کی بدل جائے ساری زندگی کا کیا گانا آخری اعمال کی وجہ سے ختم ہو جائے گا ذرا ان نمبر آنا لے خواتی پمال کا نام ختم ہوتا ہے ساتھ اگر بل خیر ہو اچھے طریقے سے ہو تو اس میں لائی اور خیر اگر بندے کا آخری نمبر اللہ تعالیٰ کی ناکرمانی والا ہو پہلی زندگی کے آواز بھی وہ خراب ہو جاتے ہیں رائے جاتے ہیں اسی لیے اللہ سب خانہ تعالیٰ نے سمایا ہے تم نہ مرو اگر اسلام کی حالت میں تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی تو جو آدمی عمر بھر میر کا اعمال کرتا رہے اور آخرت میں جا کے آخر میں جا کے آخری عمر میں بد کردار ہو جائے تو اس کے اعمال میں سارے کے سارے ضائع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں آدمی اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حتہ کہ اس کے اور جہنم کے بعد ایک ذرا کا فاصلہ ہوتا ہے تو ایسا کلمہ کہتا ہے کلو من رضوان اللہ تعالیٰ اللہ کی رضامندی والا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ انجالا یا تھوڑا گیلا ہو گئے جنتی کا زیرا آدمی اہل جنت والے احمد کرتا ہے اچھا کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک زیرا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے فیص بھی کتاب اسک لے جاتی ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا دیتا ہے ان نمبر اغالوں کا زیادہ مزاج تھا اللہ اللہ فن کا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ پیسہ ہو اس نے کمائی کی ہوئی ہو اور آخری من میں کمائی ہو جائے کوئی نہیں چاہے گا لہذا اپنے آغاز میں دوام اور اشتمر پیدا کرو آخر تک اللہ کل آیا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آئیں کر بیان کرتا ہے لہ اللہ کل کر سفر تاکہ تم غور و فکر کرو سمجھو معاملے کرو اللہ تعالیٰ سب لے بہت کرنے